الحمد للہ صحابی اجماعین کما سیدنا ابراہیم والا ابراہیم حج کے فرض ہونے کے لیے جو شرائط ہیں ان چھ شرطوں میں سے ایک شرط حج کے وقت کا ہونا بھی ہے کہا کہ اس عبارت سے مراد یہ ہے کہ حج کے مہینے ہوں یعنی شوال ذیقہ اور ذیل کے ابتدائی دس دن حج کے ہیں اور اگر کوئی آدمی ان اوقات میں حج کی باقی شرائط پوری کرتا ہے تو اس پر حج فرض ہو جائے گا اور ہمارے دور میں حج کی فرضیت کے لیے وہ وقت ہے جب اس کے کاغذات جمع کرائے جاتے ہیں اور وہ ہمارے ملک میں اور اس دور میں بلاوم رمضان سے دو تین ماہ بیشتر حج کے لیے حکومت وقت اپنے بینکوں کے ذریعے حج کے خواہش مند حضرات سے رقم طلب کرتی ہے اور وزارت مذہبی امور اسے جمع کرتی ہے اور پھر اس کے مطابق وہ پاسپورٹ ویزے وغیرہ سب چیزیں دیتے ہیں سو اس لیے جب اشتہار حکومت کی طرف سے آتا ہے کہ حج کے خواہش مند حضرات اپنی درخواستیں جمع کرائیں تو وہ وقت ہے اگر کسی انسان کے پاس اس وقت اتنا مال اور اتنی صحت اور باقی شرائط کو وہ پورا کرتا ہے تو اس پر حج فرض ہو جائے گا اور اسے چاہیے کہ حج کرے اور اگر وہ وقت ابھی نہیں آیا ایسے مہینے نہیں آئے اور حج کی شرائط باقی تو پوری ہیں مگر وقت نہیں ہوا اور کسی آدمی نے یہ سوچا کہ اگر یہ پیسہ میرے پاس رہا تو دو مہینے کے بعد یا ایک مہینے کے بعد یا کچھ دن کے بعد حکومت حج کے لیے پیسہ طلب کرے گی تو چلو پہلے ہی خرچ کر دیتا ہوں تاکہ مجھ پہ حج فرضی نہ ہو تو اس نیت سے یہ روپیہ صرف کرنا مکرو ہے گناہ کی بات ہے اور اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ کام ہے اور اگر اس کی یہ نیت نہیں تھی اور کسی وجہ سے خیال تھا کہ حج تو کرنا ہی ہے اور پیسہ بھی رکھا ہوا تھا اور پتا ہے کہ پندرہ دن بعد مہینے دو مہینے بعد اس پیسے کو حج کے لیے حکومت کے پاس جمع کرانا ہے اور اتفاق سے حالات ایسے ہو گئے کہ اسے وہ پیسہ خرچ کرنا پڑ گیا اور اس کی نیت میں یہ نہیں تھا کہ حج سے جان چھڑانی ہے بچنا ہے معذ اللہ تو اس انسان کو اس پیسے کے خرچ کرنے پر کوئی گناہ نہیں ہے اور اگر پیسہ اس کے بعد اس کے پاس نہیں بھی آیا تو اس پہ حج فرض بھی نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کے ذمے یہ ضروری ہے کہ وہ پھر سے دو مہینے کے بعد پیسے جمع کر کے حج کے لیے پیسے جمع کرائے اس کے لیے یہ بھی ضروری نہیں